سنی ہوگی دن ہفتے کی رات تو حضرت سلیمان علیہ السلام کروا کے بیان کر رہا تھا اس میں برس غلطی سے پانچ سو میل پانچ سو میل کی مسافت صبح اور پانچ سو میل کی مسافت شام کو طے کرتا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا دفتر اس میں بینر غلطی سے پانچ سو برس کہہ دیا تھا پانچ سو برس کی مسافر جنگوں <تصفح> لوگوں نے سنی ہے وہ کر کرے اور اس میں بھی یاد رکھیے گا کہ رات بھر یہ بھی تو میرے موبائل میں ہی ہے اس کو ایڈٹ کرنا ہے یہ مرت اس میں ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ مان فرما دے پرانے پاک میں بھی ہے ادب ہاش روم اور واقع کی صبح میں پانچ سو ہاں یہ صبح میں ایک ماہ کی مسافت طے کرتا تھا اصلی ہے ایک ماہ کی مسافت صبح اور ایک ماہ کی مسافت شام کو طے کرتا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا دفتر اور اس پہ چھ لاکھ کرسیاں ہوتی تھی جس پر اس وقت کے ایمبر اور صحابہ اور جنات اور دوسرے اولیاء وغیرہ سب سفر کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اور پرندوں کو حکم تھا کہ اس طبق پہ سایہ کیے رہے اور بیت المقد سے روانہ ہوتے تھے اور کعبہ شریف میں نماز پڑھتے تھے اور پیشہ کیا حساب لگایا تھا کہ ایک ماہ کی جو مسافت ہے وہ اگر ایک آدمی چودہ میل اوسط روزانہ پیدل چلتا ہے تو اس حساب سے آٹھ سو چالیس شہری بنتے ہیں ایک ماہ کی مسافت کے لیکن آج کل کے انگریزی میل کے حساب سے ایک ہزار میل سے اوپر بنتے ہیں اس طرح سے ایک ہزار مل کی مسافت طے کرتا تھا یہ وضاحت کرنے تھی پانچ سو میل کہنے کے بجائے پانچ سو برس کے ان کے پانچ سو میل تقریبا انگریزی میل بنتے ہیں ایک ماہ کی مسافت کے اس طرح صبح کی پانچ سو برس کی پانچ میل کی مسافت اور شام کو پانچ سو میل کی مسافت کل ایک ہزار میل تقریبا یہ مسافت ہوتا طے کرتا تھا میرے منش محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں انعامِ خون آرزو یعنی اپنی خواہشات پر بندہ عمل نہ کرے بلکہ اللہ کی رضا دیکھے اور اللہ کی رضا میں اپنے دل کی آلو کا خون کرنا خوشی خوشی منظور کر لے تو اس کے انعام کا اس میں ذکر ہے جہ رنگ گو میرو گل پایا آپ آل کی معنی آپ مانی پانی دل کی مانی مٹی جہان گو پارا مگر لا سو کل میں ہم نے درد دل پارا مگر لاس کے ہاں اللہ تعالی کے جو عاشقین ہیں ان کے تو دل کیا بلکہ نس نس میں اللہ کا عشق و محبت دوڑ رہی ہوتی ہے بجلیوں کی بجلی کے تاروں سے کی طرح اللہ کی محبت دوڑ رہی ہوتی ہے لیکن حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو سمجھانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ جیسے کوئی آدمی کوئی قیمتی چیز رکھتا ہے تو ایک بڑا بکسا ہے گھر میں تو بڑے بکسے میں اس ٹیم چیز کو ہی نہیں ڈالتا بلکہ اس کو چھوٹی چیز میں چھوٹے سنتکچے میں پیک کر کے اس کو بڑے بکسے میں ملتا ہے تو بڑا بکسا اگرچہ ظاہر میں پٹیچر بھی ہوتا ہے ٹوٹا گھوٹا پرانا بھی ہوتا ہے لیکن اندر جو ہے جو سنتوکچا چھوٹا ہوتا ہے اصل موتی یقین کی جو چیز ہوتی ہے وہ ایک اس بکسے کے اندر ہوتی ہے اسی طرح یہ جسم جو ہے ہمارا یہ اگرچہ پانی مٹی آگ اور ہوا سے بنا ہوا ہے اس کی حق, اس کی حقیقت اس جسم کی حقیقت اس کے اندر جو قیمت ہے اس کی وہ اس کے اندر جو چھوٹا بکسا ہے وہ وہ دل ہے دل اس دل کے اندر اصل قیمتی یعنی اللہ تعالی کی محبت کا قیمتی موتی چھپا ہوا ہے محفوظ کیا ہوا ہے اب اگر اس موتی کو حاصل نہ کیا اللہ کی محبت کو حاصل نہ کیا تو اس جسم کی بھی کوئی قیمت نہیں مٹی پانی اور مٹی ہی ہے ایت نے فرمایا تھا رحمت مٹی اگر مٹی پر فدا ہو کہ دنیا, ساری دنیا کی چیزیں ساری دنیا کی نعمتیں سب مٹی کی بنی ہوئی ہیں ساری چیزیں مٹی سے برابر برابر ہوتی ہیں تو ان کا, ان کا جو یہ بھی اچائے بھی ہے وہ زمین سے حاصل ہوتے ہیں تو یعنی دنیا کے اوپر جو جسم فیدا ہوتا ہے دل فیدا ہوتا ہے پھر گویا کہ مٹی مٹی پر فیدا ہو رہی ہے اور اگر یہی جسم اللہ تعالی پر پیدا ہو جائے جسم بھی دل بھی یا یہ جسم دل سے اللہ پر فیدا ہو جائے تو یہ مٹی کیمتی ہو جائے گی تو اللہ کا عاشق جو ہے اس کے دل اگرچہ اس کا جسم بھی پانی مٹی یا گوا سے بنا ہوا ہے لیکن وہ ہر عام آدمی جیسا نہیں ہے بلکہ اس کے قلب کے اندر جو اللہ کے قرب کا اور اللہ کی رضا کا موتی اور اللہ کی محبت کا موتی بے مثل موتی چھپا ہوا ہے تو اس کے عاشق کے دل میں ہم نے یہ پایا اس کا آب و گل جو ہے وہ آب و گل نہیں ہے بلکہ وہ قیمتی ہو گیا اس کے جو بڑے بکسے کے اندر جو چھوٹا بکسا یعنی دل ہے اس میں اللہ کی محبت کے سمندر ٹاٹے مار رہے رنگ گر تر تسہل پایا جا دم گ اللہ والے آل اس درجہ اپنی تمناؤں کا خون کرتے ہیں کہ زمین و آسمان بھی رونے لگتے ہیں فلک کے معنی فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے عرش لفظ از ان المزن کیا اللہ، اللہ عرش عرشۂ ہلنے لگتا ہے مزن کے ایک کاروں کا رونا اور اللہ کی محبت میں رونا اور اللہ کی خصیت میں رونا اور اپنی آز کے خون پر جو اندر ہی اندر دل لو رہا ہے اس کو اس اس منظر کو دیکھ کے فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے یہ جو محبت کا وصف ہے نا محبت کا وہ ساری کائنات میں اللہ تعال نے ایک ہی مخلوق کو دیا ہے ہاں کوئی مخلوق انسان کے سوا کوئی مخلوق نہیں ہے جس سے یہ تعلق حضرت کل فرما رہے تھے ادر ہمارے حضرت مشدد ادب مباح حضرت مولانا شاہب المدین صاحب حدام اللہ حضی اللہ علیہ نا فرما رہے تھے کہ یہ وقت جو ہے یہ انسانی کا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہا حمل حل انسان اے اور ساری کائنات نے تو بوجہ ڈر کے مارے جو ہے انکار کر دیا اور اس انسان نے اس کو مارے محبت کے قبول کر لیا مارے محبت کے قبول کر لیا اور اس کے دشن محبت آتے والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ ظلم بڑا ظالم اور چاہیے نکلا محبت میں کہتے ہیں ظالم کہ آشفوں نے بھی اپنے معوں کو کہتے ہیں ظالم ادا کافی ادا یہ, یہ دیکھو دشن میں محبت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کیا محبت فرمائی ہے چاہل نکلا بڑا ظالم نہیں تو ہے ساری بڑے بڑے آج سامنے سورج چاند ستارے کائنات نے آسمان و زمین نے منحق انکار کر دیا ہماری عظمت کی وجہ سے لیکن اس نے باوجہ محبت کے آگے بڑھ گیا یہ بالکل ظالم جاہل کیسا جاہل ہے یہ لیکن کیا محبت کے حلقاب ہے سبھر تو انسان کے کون آرزو یعنی جس آرزو کا گناہ کا تقاضا ہو اور اس پر وہ عمل نہیں کرتا اور دل اندر کون کے آنسور ہو رہا ہے تو یہ منظر فلک سے دیکھا نہیں جاتا فلک بھی ہونے لگتا ہے ہمارے تحرت کر کلک رویا نہیں روئی ہمارے تو رت کر کلک رویا زمین मंगरल ए اچھا یہ ایک طرف نے تمنا کیا اور دوسری طرف پایا بھی تو کیا درد دل کا درد پایا لیکن یہ وہ درد نہیں ہے یہ اللہ والوں کا جو درد دل ہے اللہ کی محبت کا جو درد ہے یہ وہ درد ہے کہ سلاطین عالم کی سلطنتوں کو اس درد کے مقابلے میں ان کے نشے کو ٹکرا دے مولانا رومی بشیر حضرت والا سے سدارہ سنتے رہے لے کے توقع خدا خوش ترآت سد ملک اس درد دل کو حاصل کرنے کے بعد جو بندہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ پھر سجدہ ہوگا اس کے سجدے میں اس کو وہ دولت نصیب ہوگی کہ وہ دولت کے آگے دو سو سلطنتوں کے یعنی جتنی بھی سلطنتوں کے نشے ہوں گے سب کو ٹکرا دے گا یہ وہ درد دن ہے اس کی لذت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ایک اور شعر میں مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بوے رامی شبت ہے رامی شبد کہ جب میرے محبوب میرے محبوب کی محبوب کی خوشبو اور شہ اعظم سے اٹھ کر مجھ تک آتی ہے تو میں ایسا مست ہو جاتا ہوں کہ اس کی لذت اس کے قرب کی لذت کو اور اس کے خوشبو کے ہے وہ قیمت کو یہ ساری دنیا کی زبانیں حیران قاصر ہو جاتی ہیں اس کی لذت کو بیان کرنے سے میں قاصر رہتا ہوں اب ان حسرت جو ہے کن کن چیزوں میں کرنا ہے جیسے غیبت کا دل چاہ رہا ہے کسی کو برائی کرنے کا اپنے اپنے آپ کو مضبوطی سے روک لیں اور کہیں نگاہ خراب کرنے کو جی جا رہا ہے کہ اس نسیم کو دیکھ لیں یا خلا خوبصورت لڑکے کو دیکھ لیں یہ نگاح خراب کرنے کا دل چاہ رہا ہے لیکن شدت سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے یہ ہماری بھول ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نظر خراب ہو گئی نظر خراب ہوتی نہیں ہے نظر خراب کی جاتی ہے نفس جو نفس سے واد لوگ کہتے ہیں نفس نے ہمیں جو ہے وہ نگاہ خراب کرا دی تو یہ بھی ایک طرح کا بری ضمہ ہونا ہے کہ یہ ہم نہیں تھے بلکہ کوئی اور تھا اس نے ہم سے گناہ کروا دیا نفس کو اپنے آپ کو, اپنے آپ کو ہی نفس سمجھو کہ ہم نے گناہ کیا ہم نے, ہم نے گناہ کیا ہم نے گناہ کیے تو یہ, یہ بھی ایک طرح کی چال ہے کہ کہتے ہیں کہ نفس نے یہ کام کروا دیا نفس نہیں کر, کرواتا اس کو کوئی ہمت نہیں ہے نفس تو ہم خودی ہے ہم, ہمارے پہلو میں ہے نفس تو ایک طرح سے نفس ہم خودی ہے یعنی گناہ کرنے والے ہم ہیں ہم گناہ کرتے ہیں اب کروایا نہیں جاتا کرتے ہیں گناہ شیطان بہ کا دیتا ہے بس وسا ڈالتا ہے باقی کام ہم کرتے ہیں بسے پر عمل کرتے ہیں بسے پر عمل نہ کرنا ہمارے اختیار میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اختیار نہیں دیا کہ ہم کو گود میں بٹھا کر سینی والے ہیں یا گود میں بٹھا کر یا کندھوں پر بٹھا کر پکڑ کے کسی لڑکی کے پاس لے جا کے ہمارا مبالا کروا دیں یا ہماری نگاہوں کو یہ جو اللہ تعالیٰ نے پردہ عطا فرمایا ہے آٹومیٹک اس کو اپنی اتنی بھی طاقت نہیں ہے شیطان حالانکہ کتنا ہلکا سفر کیا ہے بتائیے وہ کوئی آرام سے کھول سکتا ہے لیکن شیطان کو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ہمارے گئے ہوئے پردے کو اٹھا دیں یہ تو سب ہمارے اختیار میں دیا ہے اللہ نے سارے قسم کو ہمارے اختیار میں دیا ہے تبھی تو امتحان ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم اس ہماری رضا جو کرتے ہو یا نفس و شیطان کی باتوں میں آتے ہو اور اگر ہمیں اختیار نہ دیا ہوتا تو ہم, ہم سے مطالبہ بھی نہ ہوتا تقواہ کا مطالبہ تو جب ہے کہ جب ہم کو اختیار بھی دے دیا تو اسی اختیار کو استعمال کرنا ہے کہ جب نگاہ خراب کرنے کا تفازا دل میں آئے ادھر آ جاؤں نگاہ خراب کرنے کا جب تفازا دل میں ہو اس وقت اپنے اختیار کو استعمال کرنا اور استعمال کرنے میں اس طاقت کا استعمال کرنا جو اللہ نے ہمیں دی ہے اور کس درجے کی طاقت کا استعمال کرنا اس درجے کی طاقت کا استعمال کرنا کہ اگر کوئی خنجل لیے ہمارے پیچھے آ رہا ہو جان سے مارنے کے لیے اس وقت ہم کیسی قوت سے بھاگیں گے کس, کس قوت سے اور کس خوف سے ہم بھاگیں گے تو گنا سے ایسے بھاگو ففی الحیل اللہ گناہ سے بھاگو کس طرف کو بھاگو اللہ کی طرف ففی الح اللہ ہے یعنی اللہ کے سوا سب... ہر چیز سے بھاگو اللہ کی طرف اللہ کی طرف ہر چیز سے بھاگو بس ہر چیز سے پتہ تالو کر لو اگر شادی شرادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دل آرامے کے داری دل چروبر دگر چشم ہوا عالم فروغت یعنی مفہوم یہ ہے کہ آرام اور سکون سے رہنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے دل کے دروازے چھٹیوں کو سارے عالم سے بند کر دو اور ایک اللہ کی طرف اس دل آرام کی طرف ہے توجہ بس سکون سکون ہے چینی چین ہے تو جیسے غیبت کرنے کو دل چاہ رہا ہے کہ فلاں فلاں یہ برائی کی ہے اب اس کی باتیں دوسرے مجالس میں بیان کر رہے ہیں لیکن فوراً خیال آ گیا کہ غیبت منع ہے حرام ہے اس وقت اپنے اختیار کو استعمال کریں زبان کا حکم یہی ہے عملی کرنے کا نشانہ اپنی زبان کو مالکانہ کو اختیار کرو اس کے مالک ہو تم اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے عملے والے کا لسان اپنی زبان کو روک کر رکھو لگام دو اس کو جیسے گھوڑے کو لگام دیتے ہیں ایسے اس کو کھینچ لو مت, مت بولنے تو اختیار میں ہے زبان کے لیے یہ میں بھی بول رہا ہوں اللہ نے اختیار دیا ہے بولنے کی یہ میں خاموش ہوں ہو گیا یہ اختیار ہے اللہ نے دیا ہے آپ جی اختیار حقیقی اللہ ہی کے پاس ہے حقیقی مالک اللہ ہے کچھ اختیار اللہ تعالیٰ نے اختیارات ہم کو دیے ہیں اور کچھ نہیں دیے تو وہ جن جو اختیارات دیے ہیں انہی میں سے یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا اور اپنی حرام آرزوؤں کو تقاضوں کو تبا دینا بس اسی سے اللہ کا راستہ طے ہوگا ہے ایسے ہی بدغبانی ایک مرض ہے یہ گھروں کے اندر بدغبانی بہت رہی ہے ایک دوسرے سے بدگوانی ہو جاتی ہے کبھی ساتھ گو میں بدگمانی ہو جاتی ہے کبھی باپ بیٹی میں بدگوانی ہو گئی کبھی استاد اور شاگرد میں بدگوانی ہو گئی اور کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی دوستوں میں بدگمانی ہو گئی تو اس سے بھی بچنا ہے کہ کسی نے کسی کے بدگوانی ہم نہ کریں کہ اس نے ہمارا نقصان چاہا ہے یا اس نے ہمیں ہمیں قرآن سمجھا ہے یا ہمارے کسی فیلڈ کا برا بنایا ہے یہ سب بدگوانیاں ہیں سے بچنا ہے اور ایسے ہی جھوٹ ہے چگلی ہے حسد ہے کینا ہے گوت ہے غصہ ہے یہ سب روحانی بیماریاں ہیں شہوت کا شہوت کی بیماری ہے یہ سب دوست بیماریاں ہیں ان پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اختیار دیا ہے ان بچنے کے لیے تو بس اس اختیار کو استعمال کرنا ہے ہمارے <سلام> قومے لو یار ہمارے گو تالکو یاروئی مغل دل مک یہی مقصد زندگی ہے کسی کو حاصل کرنے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے ورنہ تو ہم اللہ کے آئے ہیں ہمارے روح اللہ کے اللہ تعالیٰ نے یہ جسم عطا فرمایا اور اس کے مختلف اعضا عطا فرمائے اور ان مختلف اعضا کے مختلف کام بنائے ہر ہر اردو کا الگ الگ حکم نازل کیا اس کے ان کے مقاصد ہیں بڑے بڑے سر کا بہت بڑا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے دربار میں رکھنا اور آنکھوں کا بڑا مقصد کیا ہے کہ نا محرموں کو نہ دیکھنا یہ بھی مقصد ہے کیونکہ خواہش رکھی ہے اب اس خواہش پہ عمل نہیں کرنا ہے تو منفی تار لگانا اپنے دل کی خواہشات پہ منفی تار کو ہم نے رو رو لگانا کہ منفی خواہشات پر عمل نہیں کرنا ہے یہ آنکھوں کا ایک کام بڑا سب سے بڑا مقصد یہ بھی ہے پھر اور اور مقاصد بھی ہیں ان سے تلاوت کرنا ماں باپ کو دیکھنا ٹابر شریف کی روزۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کرنا اور بہت سارے مقاصد ہیں ایسے ہی کان کے مقاصد بنائے کبھی نے کچھ شدید کی بات سننا اور اچھی اچھی باتیں سننا کانے مت سننا اور غیمت مت سننا جھوٹ مت سننا یہ سب چیز کان کے مقاصد تو یہ اسی طرح ہاتھوں کے کچھ مقاصد ہے مثبت ہیں کچھ مقاصد ہے ہیں ان دونوں دونوں کو بجا لانا ان پیروں کے بھی اسی طرح پورا جسم جو ہے خصوصاً دل تو یہ سارے کے سارے ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزہ عطا کرنا ہے کہ تم ان سے ہماری خوشی کے کام کرو ہماری پسند کے کام کرو تو ہم تمہیں بڑے بڑے انعام دیں گے جیسے بچے کو آپ کہتا ہے کہ تم دیکھو یہ یہ کام کرنا اور اب اچھی بچی پڑھائی کرو ہم تمہیں گفٹ دیں گے تو بچہ کتنے شوق سے پڑھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے گفٹ رکھے ہوئے ہیں وہ ان خبر ہی نہیں اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں ما عادت آدت تو مالا آئند ولا عم سمیت ولا خطرا بشر ہم نے تو بڑے بڑے انعامات رکھے ہوئے ہیں ایسے بڑے بڑے انعامات جن جو تمہارے گمان تمہارے قل پہ گمان بھی نہیں گزرے گا نہ تم نے کبھی دیکھے نہ سنے نہ قل پہ گمان لیکن افسوس کہ اللہ کے واضح پہ اکثر کو اعتماد نہیں ہے کیا وجہ ہے بولے ہوئے یہ یا اس کو ہم حقیقت نہیں سمجھتے تو وجہ یہی ہے کہ وہ تذکرے ہماری محفلوں میں نہیں ہیں یا ہم ان محفلوں میں نہیں جاتے جہاں اللہ کی محبت کے تذکرے ہوں اس لیے ہمیں چیزوں کا سے غفلت ہے غلط یہ کہ یہ کرد پانا ہمارا مقصد اعظم ہے اللہ نے اپنی دنیا میں بھیجا اپنی رضا کے لیے ان کی رضا حاصل کرنے ہم آئے ہیں پھر اس زندگی کو اللہ پر فدا کر دیں اللہ نے یہ جسم کیا یہ اپنی اپنی سات علی پہ فدا کرنے کے لیے دوسرے کاموں کے لیے نہیں کیا ان نہ دنیا خل قتل کو ان نہ کم خوشیا دنیا تمہارے لیے سارے کہنا تمہاری خدمت کے لیے ہم پیدا کی اور تم کو ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیا کہ تم ہماری محبت حاصل کر کے اور ہماری رضا حاصل کر کے جاؤ یہی کرنے دل ہے ہمارے مو میں حضرت ترت رویا رو مگر ہے دل پایا زمین کی چیزوں پہ لالچ مت کرو گنا گاروں کو دیکھ کر گناہ کی لالچ مت کرو گے بڑے عیش میں یہ ایش ویش میں نہیں ہے جب آگ بند ہوگی سارا سارا ایش پکتا پانی ہو جائے گا پتہ چل جائے گا کہ وہ عیش تھا کیا تھا اس میں لالچ مت کرو یہی یہ امتحان ہے یہی یہ امتحان ہے انسان کا کہ تم دوسروں کو دیکھ کے جو ہے اور شیطان کے بہت میں آ کے یہ گندے گندے کام کرتے ہو یا ہم کو یاد رکھتے ہو آپ جس خاص مقصد کے لیے آئے ان کو دیکھ کر لالچ مت کرو تھوڑے دن کی زندگی ہے جو اللہ کو لادی کر کے چلا گیا بس اس کی کامیابی کامیابی امارے ہمارے حضرت رو منگل موبائل پور لے گیا جان आओ जल्दी मैं हम में दरस देने आया मंगल आशीष कह आओ जल्दी हम में दरस کافی وقت ہو متوبے على السلام عليكم و الله وبركاته